زکوات سے متعلق تھا مجھے پی ایم میں ٹینک سے آیا تھا منٹی صاحب مجھے سوال یہ تھا کہ کوئی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے مطلب ہسبینڈ وائف ہیں تو ہسبینڈ نہیں چاہ رہے کہ زکوٰۃ دیں شوہر نہیں چاہ رہا ہے کہ ابھی ابھی زکوٰۃ کو کی جائے اور آ, وائس چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ زکوۃ کی ادائیگی ہو جائے تو وہ سوچتی ہیں کہ اس کے پاس جو مال ہے اس سے اپنے شوہر کی زکوٰۃ کیا وہ اس کے اجازت کے بغیر مطلب ایسا کوئی ارینجمنٹ کر کے تاکہ وہ شوہر کا دل بھی نہ دکھے مگر اس کا وہ زکوۃ بھی نکلے اور آ, شوہر کو مطلب یہ دونوں چیزیں ہو جائے دونوں چیزوں کو سنبھال کے کرنے کی کوشش میں ہیں تو کیا ایسا جائز ہے کیا وہ اپنے شوہر کے لیے زکوات نکال سکتی ہے اپنے مال میں سے جو اس کو ملا ہوا ہے اس میں سے یا اس کو چاہیے کہ شوہر کو انسسٹ کریں مطلب شوہر کو فورس کریں کہ بھائی آپ کو زکوت نکالنی ہی نکالنی ہے آپ زکوت نہیں نکالیں گے یہ بہتر نہیں ہے میں آپ نہیں نکالیں گے تو پھر میں نکالوں گی آپ کے لیے زکوات کیا یہ کر سکتی ہیں اس سلسلے میں سوال کا ہوں اور اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں ایک ناک پڑھنے بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ اگر آپ موقع دیں تو کر اللہ خیر بھائی چونکہ آپ کو پتا ہے وقت کا مسئلہ ہے آ, صبح روزہ بھی دوستوں نے رکھنا ہوتا ہے بارہ بجے تک ہوتا ہے اور ابھی ساڑھے بارہ سے اوپر وقت ہو رہا ہے تو مسئلہ جہاں تک ہے اور سورت کو ہر لحاظ سے اپنے خامد کو آ, بتانا چاہیے کہ یہ ہے جو تو کر رہا ہے تو یہ کہا دینی چاہیے اور بالفرض اگر وہ نہیں دیتا تو یہ ایک ہیلا ہی ہے کر دیکھے کر لے اللہ اس کو معاف کر دے وہ دے دیا کرے اس کو اپنے خامن کی وکاط اپنے مال سے اگرچہ دیکھے نا وہ اجازت دے گا تو اصل وکاط تو تب ہی ہوگی لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے اس کی یہ سہیلے کی وجہ سے قیامت کے دن وہ بچ سکے اور کچھ اللہ اس پر کرم نوازی کرے تو عورت کو بادل اگر وہ ہر لا لفظ سے لحاظ نہیں مانتا تو عورت کو جیسے بھی وہ ادکا دے سکتی ہے دے دیا کرے جی